نمبر دو یہ تو منفی پہلو ہوا مغفرت مثبت کیا ہے وہ یو خل جنات ان تجریم ان تحت انہاروں اور مساق نقطو جنات عب اور داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی اور ان پاکیزہ گھروں میں مسکنوں میں کہ جو ریزیڈینشل گارڈنز میں جنات العدن میں ہوں گے رہائشی باغات میں نہایت عمدہ گھرانے مسکن تمہیں عطا کرے گا یہ یدھ خلکم جو ہے تمہیں داخل کرے گا اس کا ایک مفول ہے جنات یدخلکم خلکم جناطن تجریم انتہا یہ مفعول اول ہے داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بیٹھی ہوگی مفعول ثانی ہے وہ مسا کے نقوی وطن یدھ خلکم مسا فی جات آب داخل کرے گا تمہیں ان گھر ان مسکنوں میں ان رہائش گاہوں میں کہ جو رہائشی باغات میں ہوں گے بڑے پاکیزہ بہت عمدہ گھرانے ذالک فوج العظیم نوٹ کر لو یہی ہے بڑی کامیابی اصل کامیابی لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی ذالکم خیر القم کی مزید شرح ہے وہ اخرا تو اور ایک اور شہ ایک دوسری چیز جو تمہیں بہت پسند ہے وہ کیا ہے نصر من اللہ وفتح قریب مدد اللہ کی طرف سے اور فتح جو آیا چاہتی ہے جو قریب ہے وہ بشر اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے اب یہاں نوٹ کیجئے جو سمجھنے کی بات ہے کہ ظاہل خیر القم کے دو حصے ہو گئے ایک ایک آیت میں ایک آیت نمبر بارہ ہے ایک آیت نمبر تیرہ ہے ایک خیر آخرت ہے ایک خیر دنیا ہے خیر آخرت مغفرت اور جنت یقر جنوبتم ودخل جنات ان تجری امتا انظہار و مسا کے نقوی جنات آدمی آدم کا جو لفظی معنی ہے وہ سمجھ لیجئے آدانہ بمقام مقام وہ شخص جو ہے فلاں جگہ پر مقیم ہو گیا جہاں کوئی شخص اقامت گدی ہو جائے مقیم ہو جائے جو اس کی اقامت گاہ بن جائے وہ آدانہ وہاں پر وہ،, وہ سیٹل ہو گیا وہاں اس نے رہائش اختیار کر لی اسی سے لفظ مادن بنا ہے ہیرے جواہرات کی کان ہے کان اس ہیرے اس میں پڑے ہوئے ہیں اب آپ نکالیں گے جب نکالیں گے وہ تو وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ٹکے ہوئے ہیں تو مادن وہ جگہ ہے جہاں ہیرے جواہرات جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں یا پڑے ہوئے ہیں تو یہ ریزیڈنشل گارڈن جنرات یا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں بڑے لمبے چوڑے جو ہے وہ اس کے ساتھ باغیچے بھی ہیں اس کے درمیان بہترین جو ہے وہ رہنے کی رہائشی جگہ بھی ہے بہرحال یہ دونوں چیزیں ملا لیجے. مغفرت اور جنت لیکن ذالک نقل العظیم یہ ہے بڑی کامیابی یہ ہے اصل نقطہ دوسری شے کا تعلق ہے دنیا سے وہ خیر دنیا ہے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت اور اللہ تعالی کی طرف سے فتح اور غلبہ یہ شے وہ ہے دو باتوں کا فرق لوٹ کر لیجئے ذالک نقل العظیم وہ متائی گئی ہے پہلی اصل وہ ہے جو فوج ہے بلکہ اس میں تو ایک درجے کا توبیخ کا انداز ہے یہ بات پہلے میں کہتا رہا ہوں لیکن آج میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ امام راضی تفسیر کبیر کا میں نے جب دیکھا تو انہوں نے یہ بات سراہ کر لکھ دی ہے کہ یہ توصبو نہا وہ ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فی تو نہا شعی امنت ام یہ توبیخ ہے زجر ہے مذمت ہے تمہیں بہت پسند ہے یہ شے اللہ کے نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں اور وہ ہے نصرت اور فتح بات بات نوٹ کرنے کی ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ فتح و نصرت تو ہر حال میں تو نہیں ملتی جو صحابہ مکے ہی میں شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے سختیاں جھیلتے جھیلتے ہی چلے گئے انہوں نے تو و نصرت نہیں دیکھی کیا ان کی کامیابی میں کوئی کمی رہ گئی یا جو ابھی ابتدائی مراحل تھے غزوات کے انہیں میں شہید ہو گئے حضرت احمدہ رضی اللہ تعالی علیہ وہ فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا جس نے دیکھا دیکھا لیکن یہ کہ جو لوگ اس سے پہلے ہی شہید ہو گئے کیا ان کی کامیابی میں ان کی فوج اور فلاح کے اندر کسی درجے میں کوئی کمی اور رقص گئے معاذ اللہ سنبھا معاذ اللہ تو اصل فوج اور فلاح وہی ہے آخرت کی اور وہی قطعی ہے وہی یقینی ہے بہت سے انبیاء ہیں جنہیں دنیا میں کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی بلکہ وہ قتل کر دیے گئے تو کیا وہ ناکام ہو گئے معاذ اللہ اصل میں اس نقطے کو سمجھ لینا چاہیے کہ در حقیقت جو شے مطلوب و مقصود کے سامنے حیثیت سے سامنے رہنی چاہیے وہ صرف اخروی فوج و فلا دنیا کا معاملہ اضافی ہے نافلت الگ کے درجے میں ہے ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے لیکن نہ ہو تو اس سے کسی کامیابی کے اندر کسی درجے میں بھی کسی کمی کے تصور کو شامل نہیں ہونا دینا چاہیے اصل میں اسی کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس دور کی اسلامی تحریکوں کی جو کچھ فکری غلطیاں ہیں غائب بات ہے کہ اب کوئی نبی کی اٹھائی ہوئی تحریکیں تو نہیں ہیں یہ تحریکیں ہیں انسانوں نے اٹھائی ہیں انسانی فکر میں کہیں کوئی خلا کہیں کوئی کوتا ہی رہ جاتی ہے جہاں بہت سی اچیومنٹس ہیں بہت کچھ اللہ تعالی نے دین کی حقیقت کو بہت سے لوگوں پر واضح کیا ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے اور ہمیں اس کا مشاہدہ مطالعہ کر کے آئندہ کے لیے اس کی تلافی کی فکر کرنی چاہیے اس کی ایک کمی کا منظر یہ ہے کہ نسب العین کے طور پر اقامت دین کو جب رکھ لیا جاتا ہے کہ ہماری جد و جہد کا مقصد آخرت میں اللہ کی رضا اور دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہے اگر یہ نسب العین کے لیے الفاظ اختیار کیے جائیں گے تو انسان کا نقطۂ نظر کچ ہو جائے گا دنیا میں دین کا کی اقامت اور غلبہ دین یہ نسب العین نہیں ہے یہ فرض ہے اس کی جد و جہد کرنا لازم ہے نماز فرض ہے لیکن نماز نسب العین تو نہیں ہے انسان کا نسب العین تو در حقیقت اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی فوج و فلاح نسب العین کے درجے میں اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے سوا کوئی تیسری شے شامل کی گئی تو یہاں سے نقطہ نظر میں کجی ہو جائے گی اور یہ جو کجی ہے پھر طرز عمل میں کجی پیدا ہوتی ہے پرائیورٹیز کے اندر کجی پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان بسا اوکار بالکل غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے جلدی سے بائی حک اور بائی کروک اپنے اس نسب العین تک پہنچنے کے لیے جیسے کہ عام دنیا کا قاعدہ ہے کہ انڈ جسٹیفائز مینس آپ کا مقصود یہ ہے کہ دین غالب ہو جائے لہذا اگر طریقہ کار میں تھوڑی سی اونچ نیچ بھی ہو گئی تھوڑی سی غلط حرکت بھی کر لی تو کیا ہے انڈ جسٹیفائز مینس کے جو ذرائع ہیں ان کے لیے اصل دلیل جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ ہمارا مقصد تو صحیح ہے نا اس اچھے مقصد کے لیے ہمیں کام کر رہے ہیں یہی شہر جو ہمارے یہاں اور بڑے ہی جو سمجھیے کہ کروڑ پر اور کروڑ سورت میں یوں آتی ہے کہ کسی غریبوں کی مدد کوئی آپ نے کوئی ایسا جو ہے وہ فنکاروں کا مظاہرہ کروایا ہے کوئی محفل رقص و سرود ہو رہی ہے اس کے ٹکٹ لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کام کے لیے چیریٹی شو ہو رہا ہے اس کے جو بھی یافت ہوگی فلاں اچھے کام میں ہم لگا دیں گے تو یہ تو بہت کروڑ صورت ہے جس کو کہ ہر مسلمان سمجھ لیتا ہے کہ بہت استحجہ ہے یہ تماشا ہے مذاق ہے دین کا لیکن یہ کہ ذرا لطیج صورت میں یہی معاملہ جو ہے وہ یہاں آ جاتا ہے کہ جہاں نصب العین کے درجے میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فوج و فلاح کے کوئی شے شامل کر دی جائے نماز فرض ہے نسم العین نہیں ہے اقامت دین کی جد و فرض ہے بدقسمتی سے یا تو ہمارے جو ہے سواد اعظم مسلمانوں کا وہ اسے فرض بھی نہیں سمجھتا وہ تو فرائض کی فہرست میں ہی نہیں جنہوں نے اس کی فرضیت اور اہمیت سمجھ لی اگر انہوں نے اسے اس نسم العین کے درجے پر رکھ دیا تو یہ گویا کے افراد کے مقابلے میں تفرید ہو گئی یہ دوسری انتہا پر پہنچ گئے اور یہ خطا جو ہے اس کا ازالہ اس مقام سے ہو جاتا ہے کہ جو بدلا بتایا جا رہا ہے اگر یہ تجارت کرو گے تو نفع کیا ملے گا لالکم خیر اللقم ان کم ترکم اس کی شرح کیا ہے یقر لکم جنوب کو ید خل کم جنات ان تجریم ان تحت الحار و مساخ نہ جنات عدم زال کل العظیم اصل کامیابی بڑی کامیابی اصل فوج اصل فلاح وہ یہ اس پر نگاہوں کو جما دو نصب العین کے درجے میں رکھنا ہے تو صرف اسے رکھو وہ اخرا تو حبونا من اللہ و فتح القریب وہ اخرا تو نہا اور ایک دوسری شے جو تمہیں پسند ہے جو تمہیں بہت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے وہ بس اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو پہلی بات میں نے اس ٹکڑے کے بارے میں عرض کی ہے کہ یہ جو آئے ہے اخرا توحبو رحا رسومن اللہ فت القریب یہ ہر حال میں یہ وعدہ نہیں ہے اللہ کا اس لیے کیا میں معلوم ہے بے شمار انبیاء چلے گئے کہ انہیں غلبہ حاصل نہیں ہوا قتل بھی کر دیے گئے پھر یہ کہ کتنے ہی صحابہ ہیں کہ جو اس غلبے غلبہ دین کی اس کیفیت سے قبل ہی ان کو شہید کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا اس اعتبار سے اس کا یہ تو ایک خاص پرٹیکولر وقت ہے اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے اس کے بارے میں اگر یہ اختلاف ہے اکثر حضرات کا چونکہ لفظ فتح آیا ہے تو فتح کے حوالے سے وہ فتح بکہ کی طرف دھیان جاتا ہے اور اسی پر پھر کچھ بحث کی ہے بعض حضرات نے کہ اس سے اس سرح مبارکہ کا زمانہ نظول معین ہو جاتا ہے کہ یہ فتح مکہ سے متصل قبل نازل ہوئی ہے اس لیے کہ فتح القریب فتح جو ہے بہت قریب ہے فتح تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے کامیابی تمہارے قدم چوما چاہتی ہے تو گویا کہ یہ فتح مکہ سے متصل قبل نازل مجھے اس سے شدید اختلاف ہے اصل میں القرآن و یوفس سے رو کے اصول کو سامنے رکھنا ضروری ہے قرآن مجید نے فتح مکہ کا تو کوئی اہتمام کے ساتھ ذکر بھی نہیں کیا ہاں صلح ادیبیا کا ذکر کیا ہے او کس شان و شوکت سے کیا ہے اِنَّا فتحنا لك فتح مبینہ. یہ ہے فتح اصل میں سلاحدیبیا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور چونکہ بشر المومنین میں حکم ہے حضور کے لیے بشارت دے دیجیے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور نے کس مرحلے پر یہ بشارت دیے اس کے لیے ہمیں مل جاتی ہیں روایات میں غزب احزاب کے فوراً بعد حضور نے یہ بشارت دے دی ہے وہ بعد نئی یزو کم قریش بادہ میں کم حاضا ولاکن <تصفيق> یہ ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور ہو کر نہیں آئیں گے انیشیٹو اب تمہارے ہاتھ میں ہوگا یہ آخری باری تھی کہ وہ بڑی شان و شوکت اہتمام کے ساتھ چڑھ دوڑے تھے نئی اگزو کم قریش بادام اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کرے گی ولاکن کم تو اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا اب تمہاری طرف سے اقدام ہوگا چنانچہ آپ کو معلوم ہے سن پانچ میں غزوہ آزاد ہوا سن چھ میں سلا ادہیا ہوا یہ میرے نزدیک یعنی غزوہ احزاب کے متصرت بات اور صلح ہدیبیہ سے متصل قبل اس درمیانی عرصے میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ اخرا تحب نہا نسر المن اللہ ابھی جو میں نے بات عرض کی تھی کہ تحبو میں ایک طرح کی تاریخ ہے یہ تمہیں بہت پسند ہے یہ درحقیقت انسانی طبیعت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ہماری کمزوری خل کر انسان الدیفہ یہ ہمارے اس ظوف کا ایک مظہر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوششوں کا کوئی محسوس نتیجہ سامنے آ جائے حالانکہ اگر تو یقین ہے آخرت کا تو یہ خیال جو ہے سرے سے نکل جانا چاہیے کوئی محسوس نتیجہ سامنے آئے نہ آئے دل گواہی دے رہا ہو کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں اپنے ضمیر کے سامنے انسان صحیح طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکے جس کو اقبال نے موجود مصدقہ کہا ہے اپنے ضمیر کے سامنے بھی وہ مصدقہ کا حامل ہو اور اللہ کی نگاہوں میں بھی وہ اللہ کے بارے میں بھی جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ محبت باہمی ہوتی ہے دل گواہی دے دیتا ہے کہ ہاں اللہ بھی مجھ سے راضی ہے اور میں مطمئن ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر رہا ہوں یہ اگر انسان کی کیفیت ہے یہ اطمینان حاصل ہے تو پھر کوئی محسوس نتیجہ سامنے آئے یا نہ آئے سرے سے کوئی فرق واقع نہیں ہونا چاہیے اس کو ہندو فلسفے کے اندر بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا اسے وہ کہتے ہیں اپنے کام اپنی محنت یہ نتیجے سے اپنے آپ کو بالکل ڈیٹیچ کرو کوئی تعلق نہ رہے کامیابی ناکامی برابر ہو جائے کسی درجے میں طبیعت میں القباس نہ ہو کہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا کامیابی جو ہے ظاہری سامنے نہیں آ رہی اور کہیں پھولے نہ سمانے لگو اگر کوئی محسوس نتیجہ سامنے آ جاؤ کوئی کامیابی قدم چنتی نظر آئے ان دونوں میں سے جو بھی کیفیت ہے در حقیقت وہ آپ کے ظرف کی کمی اور آپ کے آخرت پر یقین کے اندر کسی نقش کو کمی کی دلالت کرتی ہے اور یہ بات میں سمجھتا ہوں ان کے ہاں وہ تین مارگ شمار ہوتے ہیں ان کے فلسفے میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بھگوان کی طرف یا پرماتما کی طرف تقرب جو ہے انہیں حاصل ہوتا ہے علم کے ذریعے سے اسے وہ کہتے ہیں جنان مارگ نوسس کے ذریعے سے نوسس علم مارفت کچھ ہے بھکتی مارگ عبادت نوافل اس کے ذریعے سے اوراد شغل اس کے ذریعے سے تقرب اللہ اور ایک ان کے ہاں ہے جس کو کرم مارگ کہتے ہیں فعال قسم کے لوگ بھاڑ دوڑ کرنے والے لوگ ایکٹیوسٹ ٹائپ لوگ یہ تو کام کر کے راضی ہوتے ہیں ان کے مزاج کو جو ہے وہ کام سے بھاگ دوڑ سے جو ہے زیادہ مناسبت ہے یہ جو کرم مارگ والے ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے صداقت کی دلیل یہ ہوگی کہ کامیابی ناکامی دونوں برابر رہیں اس کے نگاہ میں اٹیچمنٹ نہ ہو دل کی اور اپنے جذبات کی کہ کامیابی سے خوشی ہو رہی ہے اور اگر بظاہر کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تو طبیعت بج رہی ہے اگر یہ کیفیت ہے تو گویا کہ جو اس کی پری کوالیفیکیشن ہے اسی میں انسان فیل ہو گیا اس لیے کہ اگر وہ کر رہا ہے صرف پرماتما کے لیے تو اس کے لیے تو صرف کام کیے چلے جانا ہی اصل کامیابی استقامت ہی اصل کامیابی ان لذیل قالو رب اللہ حسمست جب جم, جم جائے کرتا رہے نتیجہ نکلے نہ نکلے یہ اللہ کی حکمت میں ہے کب نکالنا چاہے گا نتیجہ یہ اس کا فیصلہ ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے لگا دے کھپا دے سر کر دے اسی تو گون سے اس قدر زور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے اور وہ ہے سورہ عال عمران کا وہ مقام جو غزب عہد پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو بھی عارضی جو شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو اور بڑا گزن پہنچا ہے اس کے ذمن میں جو فرمایا ہے کہ مسلمانوں تم ہمیں دوش نہیں دے سکتے ہم سے گلہ شکوا نہیں کر سکتے ملک صدوں کا کم اللہ ہو اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا فتح کا وعدہ تھا نصرت کا وعدہ تھا نصرت آئی فتح مل گئی تو ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا حتہ اذا فصیل تم یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے تم نے نظم کی خلاف ورزی کی دیکھیے ایک نظم ہوتا کسا ہوا نظم جب آپ کہتے ہیں ملٹری پریڈ کے جو اٹینشن اب وہ پورا جسم اکڑا ہوا ہوتا سپاہی کا پورا وجود جو ہے اس کا کسا ہوا ہے اور اسٹینڈیز اب وہ ڈھیلا ہو گیا تو جیسے ایک فرد کی کیفیت بدل جاتی ہے اٹینشن اور اسٹینڈیز میں اسی طریقے سے ایک جماعت ایک گروہ ایک جمیت کے اندر ایک نظم کی پختگی ہے کسا ہوا ہے ہر شخص نظم کے اندر سب اتحاد کے اندر اور یہ اگر ڈھیلا پڑ گیا نظم ڈھیلا پڑ گیا جو بھی امیر کہہ رہا ہے وہ سنا انسنا کر دیا اس کی بات کی خلاف ورزی ہو رہی حتازہ فصل تم ب تنازع تم فی الامر اور اختیار کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا امر کے بارے میں جھگڑا کیا ظاہر بات ہے حضور نے غالباً حضرت جبید سے رضی اللہ تعالی عنہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں یادداشت میں ٹھوکر نہیں کھا رہی وہ ان پچاس تیر اندازوں پر کمانڈر تھے اب ظاہر بات ہے من عطانی فقد اطال و من آسانی فقط ومن عطا امیری فقط عطانی ومن اصا امیری فقط اثانی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اتاد کی جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی لہذا اس وقت اگرچہ نافرمانی تو کی ہے جو اس وقت لوکل کمانڈر تھے حدور کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حدور نے شکست کی صورت میں فرمایا تھا اب تو فتح ہو گئی گویا کہ حضور کا حکم جو ہے وہ اس پر قبر نہیں کر رہا اس سچویشن کو میں مانتا ہوں یہ تعویل صحیح ہے اور اس تعویل سے جس نے بھی جو بھی نتیجہ نکالا وہ غلط نہیں ہے لیکن اگلی بات غلط ہے لوکل کمانڈر اگر یہ تعویل کرتا تو بات اور ہوتی کمانڈر تو حکم دے رہا کہ مت ہلو یہاں سے تمہاری تعویل اپنی جگہ پر ہے تمہارا اپنا فہم ہے تمہارا اپنا اشتہاد ہے لیکن تم ایک نظم میں کسے ہوئے ہو تم معمور ہو تم پر ایک ہے اس امیر کا حکم ہے مت ہیرو اور وہاں جھگڑا کیا تم حتی اذا فشلتم تم ب تنازع تم و من بعد ما کم ما تحبون اس کے بعد کہ تمہیں وہ شے اللہ نے دکھا دی جو تمہیں پسند ہے یہ ہے ممبا تو حقبول در حقیقت وہی اصول جو ہے قرآن و فسرو و بازا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس میں اکثر مفسصرین نے ٹھوکر کھائی ہے اکثر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مرال مال غنیمت ہے کہ جب بھاگ رہے تھے قریش دوڑ رہے تھے تو پیچھے مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا اور یہ بھول گئے یہ لوگ کہ مال غنیمت کے بارے میں تو غزمائے بدر کے بعد حکم آ چکا اگر وہ حکم ابھی نہ آیا ہوتا تو اس کی یہ تعمیل صحیح تھی اس لیے کہ غزمائے بدر سے پہلے پہلے جو بھی, جو بھی وہاں رواج تھا عرب میں وہ یہ کہ جو شخص جو چیز قبضے میں لے لے وہی اس, اس،, اس کا مالک ہے لہذا ہر شخص دوڑتا تھا کہ اب دشمن کو بھاگ رہا ہے اب جتنا مال میں جمع کر لوں وہ میری ملکیت ہوگا تو ہر ایک کی ایک اپنی جگہ پر کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مال میں جمع کر لوں تاکہ مجھے سب سے زیادہ مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے جب یہ قانون آ چکا کہ جو بھی مال غنیمت ہوگا کسی نے بھی جمع کیا اور سب پول کیا جائے گا جمع کیا جائے گا اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے باقی چار حصے جو ہیں وہ تقسیم ہو گے سب کے درمیان جو سوار ہے جس کی سواری بھی ہے گھوڑا ہے یا اونٹ ہے اسے دوہرا حصہ مل جائے گا اور جو پیدل ہے اس کو اکیلا حصہ ملے گا تو اب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں کہ کسی نے جمع کیا اور کسی نے نہیں کیا جو بھی جنگ میں شریک تھا اسے تو مالی غنیمت میں سے حصہ مل جائے گا اس اعتبار سے یہ بمبادما راکما تو اس سے مراد مال غنیمت ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ ہے جب جبکہ تمہیں وہ چیز مل گئی یہ تمہیں محبوب ہے فطح تمہیں محبوب ہے مقصود جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو آساب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. یہ تو ایک اصول ہے بن منزل پر پہنچ کر آدمی جو ہے اس کو تکان کا احساس ہوتا ہے یا قریب منزل کے پہنچ کر تکان کا احساس ہوتا ہے ابھی منزل دور ہے تو آدمی چلتا رہتا ہے ابھی اس کی ہمت جو ہے کھڑی رہتی ہے اس کے اندر مقاومت برقرار رہتی ہے وہ جگر کا شعر بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں جو ذوق سفر جو شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں اے عشق بتا اب کیا ہوگا کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں منزل پر پہنچ کر تو در حقیقت ذوق و شوق ختم ہو جاتا ہے پھر انسان پر تھکان آتی ہے آساب کے اوپر ایک طرح کے نڈال ہونے کی کیفیت آتی ہے پھر انسان آرام کا طالب اور متلاشی ہوتا ہے تو در حقیقت کیونکہ تم نے اپنی منزل, منزل بنائی ہوئی ہے فتح لہذا فتح کے بعد تم ڈھیلے پڑ گئے تمہارا نظم جو ہے وہ بھی ڈھیلا پڑ گیا تو یہاں پر در حقیقت ممباد ماں را کم ماں تو اس سے مراد فتح ہے جب تمہیں وہ شے نظر آ گئی جو تمہیں محبوب ہے اور اس کا یہاں ہے اصل میں جو اس کی کلید ہے اس آئے مبارکہ کی وہ اخرا تو حبول نسر و فتح القریب اور ایک اور چیز دوسری چیز اس کا بھی وعدہ ہم کر رہے ہیں وہ خاص کانٹیکس میں خاص وقت میں یہ آیا مبارکہ جو ہے یہ یوں سمجھ گئے کہ ہر حال میں اور ہر صورت میں ہر گروہ کے ساتھ ہر وقت جو ہے اس کے اوپر یہ منتبد نہیں ہوگی یہ خاص وقت میں خاص وقت میں اور خاص جماعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی وہ اخرا تحیب رہا من اللہ وہ فخر القریب وہ اور ایک اور شہ جو تمہیں بہت پسند ہے وہ یہ کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے اور اے نبی ہمارے ان بندوں کو جنہوں نے تن من دھن ہمارے دین کے قلبے کی جد و میں لگا دیا ہے اب انہیں بشارت دے دیجئے بارک اللہ لی ول فی قرآن العظیم و نفانی ویا کم بل الحکیم